پس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے آئندہ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنے خالق کی مرضی و منشا کے سامنے یکسر مجبور و مخور ہے اور اس کی دلیل اس کی جانکنی کا عالم ہے کہ جب فرشتے آ کر اس کی جان نکالتے ہیں اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور نکلنے ہی والی ہوتی ہے اس وقت وہ اور اس کے سارے اقارب و احباب جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں کتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سب لوگ اس کے حال پر رحم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے اس وقت اللہ کے فرشتے مرنے والے سے اس کے رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن لوگ ان فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں یا مرنے والا جو کچھ اس وقت جھیل رہا ہوتا ہے اس راز سربستہ سے لوگ بالکل ناواقف ہوتے ہیں آئے 86-87 میں اللہ تعالی نے انسان کی اسی بے بسی اور مجبوری کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو کہ تم اللہ کی ذات برحق کے محکوم نہیں ہو تو مرنے والے کی روح کو لوٹا کیوں نہیں دیتے ہو اور موت کا اس سے پیچھا کیوں نہیں چھوڑا دیتے